اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا ودا آ جائے اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے